الحمد الحمدللہ الحمد للہ والسلام وقفا سید الرسول فلا تو موال سید الرسول وخاتم تمل يا محمد المصطفى بابا علي قصته هل صدقوا لما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً سُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ ولئن أذقناه نعماء بعض دراء مسته ليقولن ذهب السجئات أني إنه لفرح فخور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الجل الكريم الأمين منا کت ہو آ منو حل مو تسلی <سلام> تو سر محل یا رسول الله سلاد و سلام عل کا یا سیدی یا حبیب اللہ سلطو و سلام کا یا, یا رحمت اللہ علمین والا صحاب سید مکین قلوب دروت عاجز اس دعا ہے بار گاہ رب العزف دن رب سونا نا دے دل دماغ زبان نگاہ ذہن و ہر غلطی خطا تو محفوظ و مامون صدقہ اپنے حبیب دامل دا کامل شرح صدر عطا فرماوے حق سچ بولنے دی حق سچ دہنے دی اور حق سچ دقام موت نصیب فرما بٹھا دو مغفور و دیمام کی گیا دعا کرنا رب العالمین امین مجدہ مج سونا صدقہ اپنے پاک بندیاں دا حضور پاک سرکار دیا زلفا پاک بخشو مغفرت فرماوے اگلیاں منزل آسان فرماوے تسا جو اکٹھے ہوئے ہو میں حاضر ہوا وا سڈی حاضری نو اکٹھے ہونے نو اللہ رب العالمین مجد ال کریم قبولیت دا شرف اطا فرما جڑے دنیا تو تر گئے محمد ایمان والے رب سونا اپنی جوار رحمت خصوصی تھا اٹھا فرما اور سنو سارا نو موت یاد رکھنے دی آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرماوے ہو, ایک مسلمہ حقیقت ہے جس تو کوئی بندہ سر گردار نہیں ہو سکتا اراض نہیں کر سکتا مو نہیں موڑ سکتا اگر کوئی انکار کرنا چاہے کر بھی نہیں سکتا ایک جھوٹ ایسا وی سچ نہیں بن سکتا اور ایک سچ ایسا جرہ جھوٹ نہیں بن سکتا وہ سچ کیڑا سجنوں جی کوئی من تو پھر بھی اس مننا پینا ہے جی کوئی انکار کرے تو پھر بھی اس مننا پینا وہ موت ایسی چیز ہے ایسی حقیقت ہے کہ جس ت کوئی جاندار جان نہیں چھٹا سکتا اینا تکو نو یو کو مل مؤ تلو کن تم فی <مشیدہ> اللہ فرما تسا اگر مضبوط مشا اللہ اندر تر مضبوط قلعہ مضبوط اندر جا کے ڈیرے لا لو دیوارا بہت وڈیا وڈیاں ہو موٹیا ہوجے کبے تسا تارا لا اندر کوئی نہ آ سکے فرمایا موت کا فرشتا اتنے بھی پہنچ جاوے گا خوش نصیبی ہے اس بندے دی خاطر جس نے اس موت نو یاد رکھ کے قبر دا جہان اپنی اکا سامنے رکھ کے گناہ نو چھوڑیا نیکی طرف مائل ہوئے ہے یاد رکھو قبر اور موت ایک ایسی چیزیں جنہی انسان دے نفس نٹھال کے رکھ دیئے نہیں تھا انسان اس ترتیبے اندر شیطان نالو باد تر شیطان بن جاوے فیراؤن نالو باد تے فیراؤن بن جاوے جی اگر اس دل دے اندر موت تا فکر اور خوف مولا تعالیٰ جبار گادی حاضری اور حضوری چیتے نہ ہوئے میں جنہیان تو دے سامنے ان مختصر گلہ کرنیا نے نا جس موضوع دیتے او قبلہ ہے مومن اور کافر منافق کی زندگی اور موت میں فرق یہ میں انشاء اللہ کرا گا اس تو پہلا ایک چھوٹا جا مسئلہ بیان کرنا اس سالے ثواب دی محفل سوابل دی حوالے دینا بیان کر چھوٹا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ قرآن حدیش بے شمار حوالے پیش کتے جانے دلیل اولا ماں بیان کردے سادہ جا بند ارولی چ مولوی صاحب رکھ کے آدمی اور فلاں فرکا مشرک بے غلط کام کر دا ہے برے کام کردا نے کھان پیان ڈوںگ رائے ہوئے یارویاں کردے مولوی صاحب وہ بھی سونی شکل چیری رب دن اگ رکھ کے پڑھ پڑا دس رہا ہے۔ پلانی مسیحت کا مولوی غلط بنتا ہے وہ جھوٹا بندہ غلط گلا کردی گل نہ سنیا جی وہ گستا رسول بنتا ہے مولوی صاحب, صاحب سا سادے جلوگا اصا کن کندی گل نہ منیے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے یہ بھی رب دان پڑھتا ہے منانا سالے سواب کرنا یہ غلط کام ہے وہ رب کا قرآن پڑھتا ہے ایسا پڑھ پڑتے حدیث پڑھ پڑھ سنانا تختا ہے کہ لوگاں کٹا ہونا چاہتا ہے کہ سالے سوال کی محفل سجنی چاہیے اور سواب جہرا دنیا تر گیا اُنہیں تک پہنچنا چاہتا ہے ان خدا دے بندیاں مولوی صحب آد اے میں آج سادے سامنے ایک ایسا والا پان لگیا ماں، یا میرے ولے دے آ جاؤ گے، یا پھر ہی نکل جاؤ گا نال بولو سبحان اللہ میں چاہنا بھی ایک مثال دے دیا تاکہ کہ سادے سادے بندیا نو گل سمجھ آ جائے پرانوں کی اس طرح ماں میری گل پورے طریقے جائے ہوں میں گل تمام کراگا نتیجہ میں پیش نہیں کرنا من سب بنایا تج بنایا ہوں فیصلہ تو قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے رب نے ہیں وہ غور بھی, بھی رکھتے نتیجہ میرا دینا سچا کیڑا جا ولی نو بوکد نو من والا دلیل پیش کر لگا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکو کی بلا دیا کا رواج بندے بندیاں نال ناراض بھی ہو جاندے نے بندے بندیاں نال ناراض بھی ہو جاندے نے دنیا داری کا دا اصول ہے کوئی چودھری بندہ وڈیرا بندہ ناراض ہو جائے نا اگلا چار پانچ بندیا نو کٹا کردہ تر جان ڈیری کیویں آیا کھا بندے آخری نے تپ رہا گل کر رہے ہیں جی بندہ بڑا گناہ گناگار ہے بڑا سیاہ کار نے تیرا جرم ہے تری نا فرمانی کی ترا دل دکھایا یہ تری بول چال دے تری ملاقات اور گفتگو دے تیرے نال اٹھنے بیٹھنے دوستی دبل نہیں ہے پر یاد رکھ ان جرم اندر نا فرمانی آلے پاس نہ ویک اصا تیر کو آیا تو تص بندے وال نہ ویک اصا ان کی سفارش کے جرم معاف کر دے می ویکری آخرا ناراض بڑا سا دکھ میرا بڑا چوکھا سی میں کون سی کرنا پر کی کرا ہوں ایت اٹھ بندے میرے دربار پی آ گئے نا میرے پے آ گئے نا معافی منگن کی خاطر جی میں خالی موڑ دے پھر میرے دی توہین نے میرے پروارا نہیں رہے گا لوگ کیسا چودری ہے؟ تے کیسا جیب انسان پی اندے دروازے تے پرے گئی ہے. پرے نو خالی موڑ دتا ہے سجنا مثال دتی ہے مہا دی خاطر جدو کو سا فوت ہو ہے جدو سڈا کوئی دنیا تر جانا ہے اساں دہ پندرہ بندے اکٹھے ہو کے ते रबती बार्दर आ वी बंदे चाली बंदे احاطہ تے, تے تے, تے بھی کوئی نہیں کیا جا سکتا تیرے کرم تیریا مہربانیاں تیرے فضل تیری رحمتہ پا دینا تہر ن مات بارا تنی دت پیار کسا مٹی دیا ہے نیمتا تھی زندگی تی مت والی نعمت بھی تی ہے بندہ دنیا جندر و مجبور ہو ہے. ہو ہے نہ کلام کر سکتا ہے نہ اولاد بلانا گوارہ کر دی نہ بھرا بلانا گوارہ کر دینے نہ رشتے دار گل کرنا مناسب سمجھتے چھاتی کمدی ہے یار بیلی دور ہو گئے دوست دور ہو گئے وہ بیٹے او اولاد جنہوں دی خاطر اپنے آپ نو دین تو دور رکھیا سی جنہ نو خواہن دی خاطر رجاون دی خاطر حرام کاروبار کیتے اجی اولاد آخری ابا مجبور ہو جاندہ ہے پھر رب سونا موت والی نعمت ہے مولا تعمت کیتی ہے تیری نا مولا مولا ادی نا فرمانی والے نا اس پر صدقہ جی دنیا کا ہودری آخ دے خالی مورا میری قسم خدا دی بچے سو کت مرا بندے گنا بندہ گنا بندہ سیا گار گنا پرے جیری میرے دربار چیز والے معاف کر دیا سمجھ لگی نے کوئی نہ اور میرے والد بندے آئیں کُسے بیٹھے ہوں دے. اچھی آواز نہ بولو سبحڈا پیر باہ بولیا سناو فرمایا جیوں دے کی جان یارہ وہ جانے جو دو مرد وہ خبر سے بچی وی یار اننا پانی اے خر چل نیند i carattere da بولو سبحان اللہ. اے سجنہ جی اپنے اپنے, اپنے دربار کو بولو سبحان اللہ ایک میرا مسل بیان کیتا ہوا مختصرا پورا ہو گیا ہوں اپنے موضوع دیا چند ایک گلا بیان کرنا یاد رکھ لو کافر منافق کی زندگی اور موت میں فرق بہت زیادہ فرق ہے ایک, ہے کافر ایک ہے منافق یاد رکھو کافر دی اللہ تعالی دی بارگاہ گھٹ سزائے منافق دی چوکی سزائے اللہ ہے ان المنافقین مناف تر تھے پیا تھلے گا منافق منافق دیا بے شمار نشانیا نے ایک موٹی جی نشانی ہے وہ کہڑی ایسی نشانی جیری اللہ تعالی قرآن نے بیان فرمائی ہے کافر اور ایک ہے منافق منافق اپنی ہر چال اور اپنی ہر ایک عادت سے اپنی ہر ایک صفت منافقت والی لکا سکتا ہے پر ایک صفت اللہ تعالی دے قرآن دی بیان کردہ ایسی صفت منافق نہیں لکا سکتا منافک کافر بے مانا جاری رکھد ہے تے دوستی رکھد اے دل تجھے دشمن کی پہچان کہاں ہے ارے ہلکا یارہ میں بھی محتاط رہا کر اجرے ہوئے لوگوں سے گریزا نہ ہوا کر حالات کی قبروں کے قصبے بھی پڑھا کر ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے کبھی تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے رو بھی لیا کر اگلا شیر اس شب کے مقدر میں سہر ہی کہاں ہے موسن کئی بار دیکھا ہے اندھیروں میں چراغوں کو بجھا کر نال بولو سبحان اللہ سمجھانا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دلال اوچی بولو سبحان اللہ منافق دی نشانی خاص کری کہ وہ نال تے بھئی نال یاری دوستی رکھد ماد کا میری معاشرے عزت بن جاوے ٹور بن جاوے وقار بن جاوے ادرو رکھے گا دوستی اور یاری تال ایمان مان والے دوسرے پاسے یاری لا گا دوستی جوڑے گا تعلق گہم کرے گا منافک منافک بے پر یاد رکھ لو جہاں ہے نا مومن دی خاص نشانی کی ہوں ہر طرح کا گنا کر سکدا ہے پر کدے نال یاری نہیں لو پتا ہوں کہ جو دنیا کے اندر مینو عزت ہے وہ کافر دے دروازے تھی لبنی دوستی اور تعلق قیم کرن نبرین جرا میں کافر لوستی رکھا گا تے میری بن جاوے, وقار تے طور بن جاوے گا پر اس ڈگر بھی ہے ہوں کامت والے دن ربارگاہ رب شریر برباد سے خار گا جا مومن ہے وہ سمجھتا ہے عزت ہے محمد مستفی دربار جا گے دلت جتیا دکھاو گے کسی عزت نہیں پا سکتے تا کر کے وہ سید الخلا خا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فکر بولو لگے منافک کی خاص ایک نشان یاد رکھو جہاں منافق, منافق. دی زندگی لے لے ہے نا منافک ظاہری طور عمل امن مومن رل سکتا ہے توجو مومن زندگی کا طریقہ کار امال کردار اور منافق منافع کٹے ہو سکتے نے کیونکہ کیا کافر کافر زہری بات کافروں نے تو کفر کرنا ہے پر ایک ہے منافق جہاں منافق ہوندہ ہے نا اس زہری زندگی وہ محمد کی زندگی واگ ہوندی کیونکہ زہری طور سے تو کرما پڑھ رہا ہے جو کافر ہے تی اندر دا ہے زہر تک کافر نہیں نا اندر دا کافر ہے ان کی زہری زندگی امال پڑے سن رسول کریم منافک نماز سنت بھی علاحدہ بنائی بنا پر آ کے کھڑی نبی پاک نو بنایا آؤ ذرا اپنے قدم شریف رکھو نا کیا مسئلہ ہے تھوڑی دیر خطاب کر گی دن تک بولو سبحان اللہ خیر پہ کرنا منافقہ بنائی مسیح میرے نبی سرور سرکار نو سدیا آؤ قدم رکھو اخت فرماو رب نے فرمایا اس قدم نہ رکھی سونے اگو جواب ملتا ہے اندر کوئی مسیحت نہیں ہاں لٹا مجا دو برباد کر دو اصا مسیت اپنی او سمجھنے آئے جن ذکر سادہ ہوتا وے تریفا تیریا ہو جاور خیر جڑا منافق ہے نا منافق ان دی زہری زندگی مومن دی زندگی نہ رل سکتی ہے، پر ذہنی سوچ فکر او کدے مومن رل سکی نہیں مختصرا نتیجہ پیش کرا کہ جہرا مومن ہے نا مومن اور کافر جہاں دوسرا کافر زندگی گزارتا ہے مومن بھی جا رہا ہے تھاں کر دا ہے جتی ہے کپڑے پاندا ہے شادی بیاہ ہے اولاد تعلیم و تربیت کاروبار سارا مومن دا بھی دا ہے کافر دا بھی دا ہے پر یاد رکھ لو مختصر دو دے اندر کہ جہاں مومن ہوں اس کی زندگی دا ہر ایک کام زندگی دا ہار ایک بیر، اٹھنا، بیٹھنا کھانا پینا شادی بیاہ اولاد تعلیم و تربیت ہر ایک کم آخرت کی خاطر ہوں گاہ آخرت جہاں منافق ہوں یا کابر ہوں دنیا, دن دنیا دی خاطر آخرت کوئی, تیاری نہیں کردا, کوئی کام نہیں کردا, آخرت نہیں رنگ اس دنیا دے پردے نو چیر کے خالقالا تک پہنچ جاتی ہے بولو اللہ اس گلّہ تعالیٰ دے قرآن نے بیان فرمایا توجہ نال بولو سبحان اللہ صدقے جاوا ربلا مجدان بولیا تب خواش پان ان غول کم دھی رب نا نویز سونی چر دے بولنا سبحان اللہ دربے سونا رب اے ایمان والے والے قسم خدا دی کر کے رب العالمی قرآن آسے اور بھی اہم بند کرتا جہرا ایمان والا شعور والا ہو اللہ رب ہے اربلا فرماند مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا وے پھر پورے پورے دین اسلام دی در داخل ہو جا جی ادو ادو رب العالمین فرمانتا ہے پورے پورے ایمان دے اندر اسلام دے اندر داخل ہو جا جی کام اسلام تو باہر نہیں ہونا چاہی دا نبی دی شریعت شادی تعلیم اٹھن بیٹھن کھان پین دنیا دا کاروبار ہر ایک کام نبی پاک سرکار دی شریعت دے مطابق ہونا چاہیے نبی دی شریعت تو باہر نہیں ہونا چاہی دا رب العالمین جلا مجد ال کریم مجیت اس آیت نو سمجھا دیا بزرگان لوگ نے مثال دیتی ہے سمجھانا مادرا توجہ بولو سبحان اللہ رب مجھول کریم دے قرآن دی اس کریمت نو سمجھا بزرگ لوگ فرماندے نے اسلام دی مثال ایک مضبوط کمرے مضبوط قلعے کبے سی کبے سپ نے جہاں اندر داخل ہو گیا وے اندر بڑھ گیا وے اندر داخل ہو گیا وے پورے طریقے دنال اپنی اونگلوں نو بھی اندر کر لیا وے پیر نو بھی اندر کر لیا وے منہ نو اندر کر سب ٹو پچ جائے گا جن انگل کا کوئی حصہ رکھا سور سواں ڈنگ مار لوگ پورے جسم نقصان پہنچنا وے حالانکہ سارا سارا جسم اندر اگر اونگل بھی باہر ہوگل نو ڈنگ وج گیا پورے جسم نو نقصان پس طریقے ڈگ مارنا تیرے میرے ایمان نو برباد کرنا وے اگر کوئی کام تیری میری زندگی دا نبی دی شریعت باہر ہویا جی اج کل لوگ آخری نے مولوی صاحب یہ بنارے رب دے قرآن دیا گلادر کری دیا دکانوں سے نہیں کری دیا, دیا, نہیں کری دیا اپنی اندر مسیح کرو یہ مسجد تک محدود رہ گیا ہوئے اور بازار گل نہ کرے جائے وہ منافق ہے دی میرے پا کبھی نے مسجد تو نہیں فرمائیے وہ دے بازار تھی کیسی ہاں میرے نبی نے مسجد پہلا تبلیغ نہیں فرمائی پہ بازار تبلیغ فرمائی شیتان دبا نہ کرایہ جا سیتان دی پیروی نہ کرایہ جے شیطان دی تاط نہ کرا جائے کہ تھڈا کُلہ ملا دشمن ہے کہ دشمن ہے جدو ربلا لمی جلا مجھے ریم نے شلیس نو اپنے دربار کٹیا وے رب سونے میں دنیا تارا وا می دنیا جا رہا وا تینو جنتر اپنے دربار چور کر دے دار دتا میں دنیا کے اندر جاگا ایلاد اگو ہو کے پیچھو ہو کے سجو خب چار پاسو جا کے حملہ کرا گا تجوا پچھو جاگا سجو جا گا کبھی جاگ گا چار پاس جا کے حملہ کرا گا ایمان برباد کر دیا گاڑی آپ حضرت آدم سلادو اسلام آپ سرکار سن رہے سنگ کردے مولا کریم میری اولاد کا کی بنے گا یہ تو خون گردش کرے گا بڑ جائے گا میری اپنا ایمان برباد کر پائے گی اے آدم پریشان ہوئی چار پاسے اپنے کو اگلا پاسا پچھلا پاسا سچے آسا کبے والا پاسا چار پاسے اپنے بول رکھے نے پر دوسیا کو رکھ لینے ایک, زمین آلا پاسا ایک آسمان والا پاسا جدو چار پاس کے حملہ کرے گا چرا تری اولاد آسمان آلے کے یا سجدے جندر پہ کے فریاد کرے گا آسائی دے تو بچا کے جنت فرما دیا گے توجہ ہے بولو سبحان اللہ پیر بہو بولیا سنا اسی بات بولو سبحان اللہ گرمی زیادہ تو نہیں لگ رہی بزرگ لوگ فرمندے جدو گرمی لگے تے ماشر دی گرمی نو یاد کر پر جدو پیاس لگے جدو پیاس لگے تے مولا حسین دی پیاس نو یاد کر تین دن دے پیاسے بہتر تن قربان پھر بھی نی چڑھ کے رب دے دان دیا چلا جس وقت غیر والے اپنی عزت یاد کر فرمایا ہسن دیکارا روئی تینو د cochle m daar oy muz Oxflush gevin piebi vretsche ptah sa oon saadi sa ambi batten uns satt ghat e sa پلٹ نہ سکسے پاسا مالک تو مغر بہ نتی کٹنا ماسا ننگی یاد راتوجود بولو سبحان اللہ کہ گل ہمارب میرے نبی نے فرمایا وے اے دنیا مومن واسطے قید خانہ اور کافر واسطے چنت کی مطلب مطلب سمجھا جائے کہ جڑا مومن ہوں دنیا کے اندر اندر زندگی بسر کرتا ہے, اور کافر ہے اور مال دولت بڑا چوکھا ہوں کئی کافر دنیا کے بھی ہوئے کل مال کوئی دولت کوئی نہیں کھے مردے نے اور کئی مامے نے ہوئے نا جنا کو مقدار مال دولت مطلب, و اکرام دے مطلب کہ جی قید خانہ ہوں بندہ اندر بیٹھا اپنی مرضی دے مطابق کچھ نہیں کر سکتا جنہیں بھی قید چا جی وہ آخر بندہ اوی کرے گا اپنی مرضی نال کر سکتا اور جدو بندہ جنتر جنت مطلب میرے نبی نے فرمایا اے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر واسطے جنت کی مطلب اے جڑا کافر ہوندا ہے دنیا کے اندر اپنی مرضی کردا ہول کردہ ہاں مولوی گل اپنے کو کر اے جہان میٹا تگلا جہان کس نے دھا اپنی مرضی کے مطابق ہر ایک کم کرتا ہے پر جا من ہوں یہ دنیا نو قید خانہ سمجھا ہے اپنی مرضی کے مطابق کوئی کم نہیں کرتا مومن ہوں چار دن قید قبول کر لینا پر ہمیشہ جنت والی پا ل ہاں اللہ تعالی بارگاہ جیری بندے بندی ہے نا اسے قید دی وجہ نہ سبحان اللہ ہاں آخری وقت گیا گلا اچھی پھر بولو سبحان اللہ سجنا سمجھنا میں مثال دینا تاکہ کہ گل سارا نو سمجھ آ گئے آسم بہار در آسمان تارش اتر بہار آسمان تارش اتریا پی سیاں پی میرے والے ویکو سپیاں پی آسمان تارش اتر موسم بہار دیا اپنا منہ کھول دیا نی آسمان تدرے ڈگدیا نے بارش کوئی اروڑی تک کوئی سمندر چ دکد کو سڑک دے کوئی, کوئی فصل پر کوئی نسیب والا قطرا اس سپی کے منہ آ جائے کتنے آ جا سی منہ آ جمان تو قطرا وہ بھی آیا جا روڑی تگیا جہرا سمندر چگیا جہرا فصل چ او بھی آسمان ہی آیا ہے جڑا سپی چاہیے سپی کبلا اپنا منہ بند کر لیندی سجو دے لے مرضی تھپیڑے وجن نا وہ اپنا منہ نہیں کھول دی منہ بند رکھدی کدے ادھر کدے ادھر کدے سجے کدے کھبے کدے اگے کدے پیچھے اپنا منہ نہیں کھول دی تو بعد اندر منہ چلا پانی دا قطرہ موتی بن جاندا ہے؟ یا اللہ جہاں بول رہے ہیں انہوں نے موتی سچے نصیب ہو جمن کی بن جائے موتی بن جا ذہن اندر سوال پیدا ہوں بھی آسمان تو بھی کترا ہے جہرا روڑی چی موتی نہیں بنیا روڑی چی کے گند بن گیا ہے جا آیا قطر چی موتی نی بنیا قطرا سمان تو آدر چی نہ پانی بن گیا ہے موتی نی بنیا پر یہ قطر جڑا سپی دے موچ آ اے موتی کیوں پابندا پھر جب ملا جن بھی قطر سمان تو آئے نی او قید قبول نہیں کی سامان تزاد آئے سن درتی در بھی آزاد رہے گند بن گئے بن گیا کوئی سڑک نشان مٹ گیا ہے کچرا اہم موتی بنیا ہے. قید قبول کی جہر آزاد اس درتی در آزاد رہا وہ موتی نہیں بنیا خاطر بندے جانا پیش نہیں کرتے فرق نہیں, لاندے, غرق نہیں ہوندے, پر قطر قطرہ اس سیپی دے حاصل کر لبن دی خاطر چھالا مار ہوندے نے غرق ہو رہے دے اندر کیوں قطرا آسمان تو تے آیا سی عداد پر قید موتی بنیا ہے دن دی خاطر چان والا وہ بابا فرید بہبر شیر کلندر رب ولی موتی نہیں بنتا اس ماں کی چان والا بندہ ہے وہ جس نے گھر چار دیواری دی قید نو باطما تارا پا کو قبول او بابا فرید بن جائے ہاں سنگیا یاد رکھ ل ہر ایک ماں جی گو دے چان والا کدے رب دا ولی نہیں بن سکتا موتی نہیں بن سکتا یاد رکھا جی جی آسمان تو کتنا وی روڑی ڈٹ کے کند بن جانا وے اسی طریقے ہو گشی ہو بےغیرت ہوا خان وغیرہ شیتانے حکومت بےغیرت بن سکتا وے رب دبلی نہیں بن سکتا رب دبلی اس دی ماں سے دی دی چانوال بنتا وے بچے نے سجد رسری پاک وانگو اپنے آپ رو گھر دی چار دیواری و لکایا ہوگی آپ آن والا مرد ہے کنگ کشان سید اسماعیل شان, شان صاحب بخاری کاشمن کی کدے ویخن جو آدھے گاؤں بزرگ فرمندے نہیں لڑتا خیرت ایمان لڑتا گے تا کر کے سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری آپ سرکار جا رہے سن رستے ویٹا وے لالی مری پئی تھی لالی مری پی کیڑا نے پنجر کھادا وے بوٹیاں کھا لیا نے کمال نہیں اگریز بب بنا جا رہے نے جی اج کل لوگ آخری نے مالویو تو سات سوئی تک نہیں بنا اگریز نے جہاز بنا لے نے اگریز نے دیکھو تو سیباب بنا لے آٹم بنا لے اس لالی اڈ کے درخت بہ گئی ہے اس گئی نے بڑا حیران پے آسکرا کے فرما نے وہ تھلے جن دشمنا اچھا سجنا نو کن کچھ دے چرمایا ویختے سہی ہو جن دشمنا نو اچھ دجنا کن کچھ دے چڑیا پر گل ہے غیرت دی, گال دی بلا غیرت دی میں سال دینا سجنا سمجھانا گل اگریزی زبان ہے نا جیڑی اگریزی زبان ہے جاؤ لغت کتاب چکو پوری انگریزی زبان در تہو غیرت دے لفظ کا ترجمہ ہی نہیں ملے گا غیرت کا لفظ ہی کوئی نہیں اردو دے اندر عربی دے اندر فارسی دے اندر غیرت دا لفظ موجود ہے پر انگریزی زبان ایک ایسی واحد زبان ہے جس زبان دے اندر غیرت دے لفظ کا ترجمہ کوئی نہیں غیرت کا لفظ عکا کوئی نہیں ایمان دسو یارو بولی اکا غیرت دا لفظ ہی کوئی نہ ہوئے غیرت ماند ہوئے غیرت ماند نو ہوا والا غیرت مند کسو بن سکتا محمد مستفا جنوب پڑھنے والا پاپا فرید بن گیا فروخ و ہاں تینو دسا بہت شور سنتے تے پہلو میں دل کا جو چیری تو ایک خطرہ خونہ نکلا جنا اللہ تعالی دا قرآن خیرت ہزام والے جس وقت ہندوستان تے پاکستان کی بنڈ ہوئی بند ہوئی بنڈ ہوئی بنڈ آزاد نہیں ہویا ایک منٹ کہ مستر جناب بولتے پاکستان آزاد کرایا میں ہندو سا. تو ہندوستان نہ قانون نہ نظام کوئی ہے تیرے ملک آزاد کوئی نہیں پھر پاکستان کا دا ہے پاکستان بنیا ادو ہی سمجھا گے جس وقت اس کے قرآن دا نظام تو محمد مستفا دا قانون ہوگئے گا ایک بندہ میو کہ جی تاکستان چلا جا اتنے کو رح میں جلیا جدو گھر وڑ جائے نہ آپ باہر نہیں نکل جا, جا, جا ہاں مین جی انگریز کا نظام کبرا ہے کستا درخو آخ نواز شریف آمران نا خان آئے یہ نہاری آلانا آدھے بدلو میں بندے نہ بدلو چلے نظام بدلو جن دیر تک نظام نہیں بدلے گا اینی دیر تک کدی آرام سکون جائیں لب سکتا میں شرابا دیا شراب کی بوتل پی ہوف بندہ ویچے اور بدماش بندہ نہ بیچے امیر بندہ ویچے خیالت کرنے والا بندہ نہ بیچے اس گل کا کی دکھ بندہ ہے شریف بہ گا گا شراب تے بدماش گا ویچے گا شراب چلے تتا ہے خو اندر کتا ڈگ پوے نا بندہ لکھ بوکیاں کڈے جنی دیر تک بچ پیا ہے نا پو سوائے تین سو ڈول خو نہیں ہو سکتا ڈول پیک نا یہ ڈول نہ کٹ بچے جاگریز نظام کا کتا پیا ہوا وے اس جدو کٹ دے گا پھر ماحول معاشرہ اویتا بن جائے گا جی میرے محمد لائی جی توجہ تھر لائی جنک نو کڈن دی خاطر ہوں دیکھو سٹا ادا سارا ہوا خراب بھی ہے تانے بھی ہے تھلے اٹھتے تانے تھے جانوراک انسان کر دی جانور خوراک وکری کر دینی ہے جانور خوراک تھرشر وہ جنی دیر تک تھرشر نہیں سی پایا گیا جانور خوراک انسان ایک سی کٹھی سی دے اندر پائی گئی ہے پھر دی خوراک بکھری ہو گئی ہے انسان دی خوراک بخری ہو گئی ہے جس وقت تھراشر انسانا تے جانوراں دی خوراک اکے پاسوں کڈنا شروع کر دیوے لو رکھ دے نے مستری نو بلاو ذمہ دار رکھ دا ویچلدی کرو اس تھریشر نو بند کر دیو تھریشر خراب ہو گئی ہے مستری نو ساتھ لے آو کہ تھریشر خراب ہو گئی ہے کیوں تھریشر اس خراب ہو گئی ہے اینے رلا کرنا شروع کر دیتا ہے انسانا دی خوراک اور جانوراں دی خوراک اکے پاسوں کڈنا شروع کر دیتی ہے بس یاد رکھ لے وہ جدو تھرشر الا کرنا شروع کر دے لو خراب ہو گئی مولوی پیر عوام کا بندہ جب جبہوریت اسلام ہر شہر اکٹھا بیٹھا یاد رکھ لے ایمان والی تھریشر خراب ہو گئی ہے دیکھ لے جد دنیا والی تھراسر خراب ہووے پھر مستری کی لڑ پیے وہ جدو دین والی تھرشر خراب ہو جاوے پھر چشتی کی لوڑ پی آخری گل کردہ پیسہ زندہ اللہ ہاں چوکھے وینا مارو کئی سن کے انجے چھٹ جانے تر اچھی آدر بولو نا سبحان اللہ ہاں فرمارنے شیطان کا عادت کی کیجیے یا رسول اللہ آخر کرو نا لگ جائے ہاں یاد رکھ لو خوش کرنا عبادت آئے اس طریقے کا منافقہ بےمانا نو دینا بھی عبادت آئے ادھر جو مسلمان جدو ہندوستان پاکستان کی بند ہوئی ہے اور بی, بی آ رہی سن میں جی سکلان پڑیامانا دیا بیبی بی آ رہی نے پیچھے سکھا نے آ کے حملہ کر دے عزت لٹن دی خاطر سکھا نے آ کے پیچھو حملہ کیا اگے دیکھا خو نے پچھو سکھ آ رہے نے اگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے ایسا باشتناک ماحول جس اندر شیر دل دے چگر خون ہو جاون پتے پانی ہو جاون دماغ دے اندر پئی ہوئی قوت فیصلہ جواب دے جرا دے مسلمانا دیا بیبیاں ہیادان لگا اگے بھی موت ہے پچھے بھی موت ہے پر استاد، بول کے آخر ہے اندر بیو جے، پری بیبیاں بھی اپنے آپ نو سمجھا دیاں نے، اصا ان پڑھ ہاں اصا کوئی سکول والیاں نہیں اصا اپنی ماں کی گوت دے اندر رب دن سنیا ہے وہ پھر زبان دے, بچوں. انڈیا دے, دے گانے نہیں رب کا قرآن ہے اپنی باپ دی زبان دے بچوں. اکم راہی کنجر دے نہیں نبی دے فرمان سنے نے اچ سی فطرت استاد سان اس گل مجبور کر رہا ہے او بی بیو اپنے قرآن پڑے نو لج نہ جو جو دا دا زور دار ہوں کم پہاڑا نال زیادہ مضبوط ہوں سمندر نالو زیادہ مساط رکھ والا ہے مسلمان نا دیا بیبیاں کھو اگ خوبت لٹن کی خاطر اندر چھالا پیاں مار ماردیا نے نبے ہزار بلکہ نبے لکھ نے چھالا مار کے اپنی جان دے چڈیے پر یہ گوارا نہیں جسم نسرے دو سال ہو گئے سکول بنے نو پاکستان بنے نو دو لیا جیڑی آخ ج دل زمیر بولے سولہ پاس میں مر جا گی پر اپنے جسم نسر دیا گی چوکا ہوتے اپنی عشت برباد کرشتہ لٹا دیا ویخی نے میری یاد رکھ آکھ دے جیری مسلمان دین نو بے حیات بے غیرت بنا حیا تو باہر کر دے وے. تعلیم تھی آکھ دے نے چینو پڑھن والی سیدہ رابعه بصری تے حضرت تے سیدہ فاطمہ الزہرا ور کی بن دو اگر پندے درویشی پذیری ہزار امت بے میرد تو نہ میری بتول باش بن ہاش ہو عزی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری علامہ فرماندا ہے تو مسلمان دی دھئے میں اگر میں درویش اگر تو نصیحت یاد رکھے نا جگ مر جاوے گا پر تین موت نہیں آئے گیڑی نصیحت آپ نے فرمایا بسول حضرت والے بھی مولا حسین ہو مولا حسین ایزر چڑھ کے قرآن نہیں پڑھا ماں جو سیدہ آ فاطمہ تہرا سی جنہیں قرآن پڑھ پڑھ کے لوڑیاں اللہ تعالیٰ بار گاہ دعائیں رب العالمین عالمین سونا جنہیں چار ایک فکر بولے نے اپنی بار اسنو قبول فرماوے وہ آخرو ان الحمدللہ رب العالمین